اے آمان والو تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ خدا کی رامے کوچ کرو تو بوجھ کے مارز میں پر بیٹھ جاتے ہو کیا تم نے دینا کی زندگ آخرت کے بدلے پسند کر لی اور جیتی دنہ کا اسباب آخرت کے سامنے ناؤ مگر تھوڑا